الحمد لله رب العالمين والصرات والسلام على سيدنا المياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السرات والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله السرات والسلام عليك يا نبي الله مرحبہ ماشاء اللہ ہمارے علمی سلسلے ایک حدیث ایک سبق میں آمدید نبی رحمت شفیع امت مالک جنت سراپۂ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے فیضان جمعہ امیر سنت کا رسالہ ہے اس سے آپ کی خدمت میں یہ فرمان پیش کر رہا ہوں فرماتے ہیں جس نے مجھ پر روزے جمعہ دو سو بار درود پاک پڑھا 200 ہنڈریڈ اس کے دو سو سال کے گناہ معاف ہوں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد و علی و مبارک و ہمارے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ وبارک وسلم کے ارشادات عالیہ وہ منبع ہیں علم و حکمت کا وہ سورس ہیں وزڈم کا کہ ان سے نور اور فیوزات کے جو دریا بہے ہیں اور بہتے چلے جا رہے ہیں آج بھی الحمدللہ قلوب منور ہو رہے ہیں اور نہ جانے کتنے وہ جو دنیا سے چلے گئے اپنے قلوب منور کر کے انہی فرامین سے حاصل ہونے والی روشنیوں کی بدولت تو الحمدللہ للہ ہم بھی کوشش کرتے ہیں دامن پھیلاتے ہیں دل کا اور ان فرامین سے جو انوار کے اور تجلیات کے لمحے نکل رہے ہیں برسات ہو رہی ہے اپنے دل کے دامن میں سمونے کی کوشش کرتے ہیں ماشاءاللہ مفتی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں پوری میز بھری ہوئی ہے ماشاءاللہ اللہ سلسلے میں مرحبا لگتا ہے خاصی تیاری کے ساتھ آئے ہیں اور نوٹس ہیں بکس ہیں سلسلے میں آپ نے کون سا اسپیکٹ ہے جس پر آپ کلام فرمائیں گے جیسا کہ ہمارے سلسلے کا فارمیٹ ہے جی جی کہ ہم ایک حدیث کا انتخاب کر کے اس حدیث سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ماشاءاللہ اللہ تو جس حدیث کا انتخاب میں نے کیا جی جی اس کو امام ترمیزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتاب الزہد باب ماں تی معیشت نبی میں بڑے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ماشاءاللہ ما اللہ اس حدیث کو مختصراً امام مسلم نے کتاب الشربہ میں اللہ اور مسلم کے حوالے سے کچھ تفصیلن مشکات المساوی میں بھی اس حدیث کو ذکر کیا گیا मاشاءاللہ, मاشاءاللہ اس حدیث کا جو عنوان ہے وہ کیا ہے جی جی نبی اکرم علیہ اسلاط السلام کے جو شب و روز ہیں کہا گزرتے تھے انٹرسٹنگ سرکار علیم کہ جو شب و روز میں سے ایک واقعہ ہم نے منتخب کیا ہے جی جی جی اور یہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ آپ علیہ اللہ تلام کی سیرت کو اگر صرف اس ایک واقعے سے دیکھا جائے اللہ اللہ یعنی ایک واقعہ ہے جو ایک انسیڈنٹ ہے یعنی پوری چوبیس گھنٹے آیا جی جی جی بارہ گھنٹوں پر مشتمل نہیں ہے ٹھیک ہے چند گھنٹوں پر مشتمل ہے ماشاء اللہ اور ایک قلیل مدت پر مشتمل ایک واقعہ ہے صحیح لیکن اس واقعے میں اتنے سارے مدنی پھول ہیں اتنے سارے سبق ہیں ماشااللہ کہ ماشااللہ اللہ اللہ کیا کہیے اللہ اللہ ابوی اللہ تعالیٰ عنہ جی جی قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صاطن فیح آہدن نبی اکرم علیہ السلط والسلام ایک ایسے وقت میں اپنے گھر سے باہر نکلے کہ اس لمحے آپ عموماً گھر سے باہر نہ نکلا کرتے تھے یہ تو پہلی لائن ہے یہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہمارے پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ اس میں ایک ٹائم ٹیبل ہوا کرتا تھا اوقات کار ہوا کرتے تھے ہم یعنی ایک وقت ایسا تھا محدید نے لکھا کہ دوپہر کا وقت تھا آپ اس وقت باہر تشریف لاتے تھے گھر پر آرام فرمایا کرتے تھے فجر کے بعد آپ کے مخصوص معمولات ہوتے تھے صحابہ کرام علیہ مرضوان کو لے کے بیٹھ جاتے ان کے خواب پوچھتے شام کو بھی مخصوص مصروفیات ہوتی رات کو ایک وقت پر گھر چلے جاتے تو نبی اکرم علی ساۃۃ السلام نے اپنی زندگی میں ایک اوقات کار منتخب فرمائے ہوئے تھے تو ڈیفینیٹلی ہمارے لیے بھی درس ہوا کہ ہمیں بھی اپنے ہیں ان کو پلان کرنا چاہیے تو ایسے وقت میں نکلے کہ ان اوقات میں باہر نہ نکلا کرتے فطاح ابو بکرین فقال ما جا بکا یا ابا ابکرین آپ باہر ہی آئے ہیں کہ دیکھا کہ صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی آ رہے ہیں آپ علیہ سات اسلام کے کاشانے اطہر کی طرف اللہ اللہ دل کو دل سے جو وہ تعلق ہوتا ہے ما شاء اللہ تو آپ آئے ہیں آج محبوب آئے ہیں تو محب بھی آ گئے اچھا نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس دیکھ اکبر کیسے آنا ہوا فکالا خرش تو القا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ون ضروفی وجہ تسلیم علیہ گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاطر آیا ہوں کہ آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں آ کے ماشاء اللہ ما اور اللہ. آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کر لوں حضرت اللہ, اللہ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میرے والد جب گھر آ جاتے تھے یعنی سرکار علیہ سات وسلام جب صاحبہ کے جرمٹ میں ہوتے ماشاء اللہ تو یہ یار غار یار مزار آپ علیہ الات و کے ساتھ ساتھ ہوتے ماشاء اللہ جب آپ علیہ سات و گھر آتے تو انہیں بھی گھر آنا پڑتا ٹھیک اپنے گھر آ جاتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ جو وقت ہوتا تھا گھر پر جی جی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا بڑی ہی بے میں گزرتا تھا اللہ اللہ, اللہ, اللہ اللہ یاد محبوب علیہ السلام کا یہ کچھ قلیل فرقت بھی جو ہے وہ آپ کو تڑپایا کرتی تھی یاد محبوب کی قسم غفلت عائشہ اللہ اللہ اور صحابہ کرام علیہ مرضبان کی زندگی کا تو ایک باب ہے ماشاء کہ وہ مطلب کہ پوچھا نبی اکرم علیہ السلام نے اپنی پسند بتا کر کے صدیق اکبر تمہیں کیا پسند ہے تو آپ نے ایک پسند یہ فرمائی بیان فرمائی کہ آپ کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا اللہ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے حاضر ہوا کہ آپ کے چہرے انور کی زہرت کروں اور سلام عرض کروں آپ کی بارگاہ میں علم یلبک انجا عمر کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے لیا نبی اکرم علی الفات نے فرمایا ماں جا بکا یا عمر اے عمر فاروق کیوں آئے ہو ما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رسالت میں آ کرتے ہیں یا رسول اللہ بھوک نے ستایا تھا اس لیے آپ کے بارگاہ میں حاضر اچھا صاحب کیا یہاں سے ہم یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بارگار رسالت میں فریاد کی اصل میں کچھ عرض کرنے لگا ہوں جی جی دونوں کے آنے کا مقصد ایک ہی ہے اچھا کہہ رہا ہے مصطفیٰ کی زیارت اللہ اللہ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ اور زیارت کرنے اس وقت خاص طور پر کیوں آئے ٹھیک دین اسلام اور نبی اکرم علیہ السلام کے جو حیات ہے جی اس کے مختلف حصے ہیں ماشاءاللہ اتدائی دور تھا مسلمانوں کا بڑی تنگی اور افلاس کا دور تھا بھوک کا دور تھا سابا اکرام علی مرزوان کے پاس مردے کو دفنانے کے لیے کفن تک نہ ہوا کرتا تھا آدیش میں آتا ہے کہ صفحہ پر موجود دیوان گانے مصطفیٰ اشاکان رسول بھوک کی وجہ سے بے حال ہو کر گر جاتے, جاتے تھے اور کفار کہتے دیکھو یہ پاگل ہیں اللہ نبی اکرم علیہ سات السلام انہیں سہارا دیتے اللہ اللہ کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ اس فقر و فقا میں کیا ہے تو تم اللہ سے اور زیادہ اس کی تمنا کرو اللہ اکبر اللہ اتفار اور خود نبی اکرم علیہ السلام نے کبھی ایک دن میں دو مرتبہ روٹی اور گوشت نہیں کھائی اللہ اللہ تو مطلب بھوک ستا رہی تھی اب بھوک کا حل کیا نکالا چہرہ ہے مصطفیٰ کے زیارت اللہ اللہ اللہ ماشاءاللہ ما شیخ محدث محدثی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اشیات المات میں جی جی کے مصر کے اندر جب قید پڑا تو لوگ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ سلاۃ السلام کے چہرہ انور کو دیکھتے اور دیکھنے کے بعد ان کی بھوک ختم ہو جایا کرتی تھی فہان اللہ فہان اللہ تو یہی ماجرہ حضرت صحابہ کے ساتھ تھا اللہ اللہ کہ جب انہیں بھوک ستاتی تھی تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتے تھے ماشاءاللہ ماشاء اللہ سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے حال بگلا بگلا ہے تو بیمار کی بنائی کی بنا ہے, ہے کیا کہنے؟ تو بات یہ ہے کہ سرکار علیہ اللہ کی زیارت آپ کی دیدار کی کیا باتیں ہیں خیر نبی اکرم علیہ السلاۃ السلام بھی رعوف اور رحیم ہیں آپ نے جب ان کی بھوک دیکھی ماشاء تو پھر آپ اپنے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ گھر کی طرف تشریف لے چلتے ہیں اور حضرت صحابہ کی تمنا ہوتی تھی کہ کاش سرکار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا گھر بنایا ہے اس گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ بنائی ہے نفل نماز پڑھنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ آ کر اس کا افتتاح کریں آپ آ کر نماز پہلے پڑھے نئے گھر تشریف لے آئے اللہ ایک تمنا ہوتی تھی, تھی؟ تو آپ علیہ السلام انہیں نوازنے کے لیے ان کے گھر تشریف بھی رہ جاتے تو ایک صحابی تھے حضرت مالک بن تہام ان کا لقب ہے ابو الحسم انصاری صحابی ہیں اور ماشاء ان کا لقب ہے سیف تلوار کو کہتے ہیں دو تلوار کرتے تھے اللہ اور مدی... مکہ مکرمہ میں جو بیعت عقبہ ہوئی تھی جی جی بیعت عقبہ اولا بارہ نقیب مدینہ منورہ کے لیے مقرر کیے گئے تھے ان بارہ میں سے ایک تھے تمام کے تمام غذبات میں شرکت کی غزبۂ عہد میں بدر میں حضرت ابوالحسم مالک بن تیہام ایک صاحب حیثیت صاحبی تھے نبی اکرم علیہ سات ان کے گھر آتے ہیں اب یہ ایک واقعہ ہے پورا چل رہا ہے اب گھر موجود نہیں تھے ٹھیک دروازے سے پوچھا گیا ہوگا ان کی روجا نے کہا کہ وہ ذرا دور سے میٹھا پانی لینے گئے ہیں اچھا اچھا آپ علیہ الات والسلام نے انتظار فرمایا حضرت مالک رضی دی اللہ تعالیٰ تشریف لائے بارگاہ جب دیکھا کہ ان کے گھر پر آج تو جو رحمتیں ہی رحمتیں ہیں اللہ عرش آزم کا مہمان ان کے گھر کا مہمان ہے ماشاء اللہ خوشی اور مسرت کے مارے مطلب مسرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ماشاءاللہ پانی رکھا اور لپٹ گئے بارگاہ رسالت ماشاء اللہ مرحبن یہ ان کے الفاظ تھے اچھا مشکات میں یہ الفاظ ہیں ماشاءاللہ یا ماشا رسول اللہ, ماشا اللہ, ماشا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گھر تشریف لائے ہیں فوراً خجور کے درخت کی طرف لگ کے اور ایک بڑا سا گچھا لا بارگاہ رسالت میں پیش کیا ریفریشمنٹ کے لیے ماشاءاللہ اور نبی اکرم علیہ سات ال نے فرمایا کچھ تر کھجورے لے آتے ہیں پورا گچھائے لے آئے ہیں اچھا عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ارتختار اوکالا تخیر ہی وبو ساری ہی یعنی ایک گ... گچھا تھا نا ایک جی جی اب اس پر تر کھجورے بھی ہیں خشک بھی ہیں مختلف عمروں کی کھجورے اس کو گچھے لیتے ہیں ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی تو عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے چاہا یہ مختلف طرح کی ہیں نہ جانے آپ کون سی پسند فرمائیں گے اللہ جو آپ پسند فرمائیں وہ رکھ لیجیے وہ آپ تو راول فرمائیے اللہ اکلو و شریبو منظا علی کلما جو پانی لے کر آئے تھے ان مہمانوں نے پانی پیا وہ کھجورے کھائیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ باپ میں بیٹھے ہوئے ہیں سایہ ہے ٹھنڈا سایہ ہے کھجورے ہیں پانی ہے نبی اکرم علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے مخاطب ہوئے آپ یہ کہ یہ جو جی چیزیں ہیں تمہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا یعنی یہ دیکھیے کہ ایک مطلب کہ بغیر سے ایک مہمان نوازی کا موقع ہے صحیح ایک دعوت ہے ٹھیک لیکن فکر آخرت جو ہے اللہ اللہ وہ یہاں بھی موجود ہے ماشاء اللہ ان جب نعمتوں سے مستفید ہوا جا رہا ہے اصحاب جو ہے مستفید, ہوئے مستفید ہو رہے ہیں سرکار فاتو سلام نے انہیں جب متمتع ہوتا پایا تو اب آپ ان کی تربیت فرما رہے ہیں اللہ اللہ یہ نہیں فرمایا کہ ہم سے سوال کیا جائے گا کیونکہ نبی اکرم علیہ فات السلام سے یہ سوال نہ ہوگا ضرات انبیاء سے یہ سوال نہ ہوگا نعیم اس کی تفسیر میں ہے کہ ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا اللہ اللہ نبی اکرم علیہ فات السلام اس مقام پر وہ بات یاد دلائی اب کیا سوال کیا جائے گا جی مفسرین اور محدثین لکھتے ہیں نیک بندوں سے یہ سوال ہوگا تمہیں بہت ساری نعمتیں دی گئی تھی تم نے استعمال کی یا نہیں کی اللہ اللہ یعنی وہ ان کے اکرام پر مشتمل سوال ہوگا عزت افزائی پر مشتمل سوال ہوگا اس طرح ایک میزبان مہمان سے کہتا ہے کہ کھانا آپ نے کھا لیا کہ نہیں کھا لیا اللہ اللہ, اللہ لیکن غافلوں سے کار سے وہ سوال توبیک ہوگا کہ تم نے ہماری یہ نعمتیں کھائیں حساب دو توبیک مطلب زجر ڈانٹ ڈانٹ تو سوال سب سے ہونا ہے لیکن نیک بندوں سے سوال کسی اور پس منظر میں ہوگا اللہ اور غافلوں اور کفار سے سوال کسی اور پس منظر میں ہوگا جیسے قبر ہر ایک کو ہی دباتی ہے کسی کو اس طرح جیسے ماں بچے کو لے کر دبایا کرتی ہے اور کسی کو اس طرح کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر پورست ہو جاتی ہیں نبی اکرم علیہ صاحب السلام نے اس موقع پر صحابہ کی تربیت فرماتے ہوئے سوال کی طرف متوجہ فرمایا ٹھیک تو اس کا مطلب یہ وہی میری ذہن میں یہ بھی آتا ہے آپ ماشاءاللہ بیان کر رہے ہیں تو تصور میں وہ منظر لانے کی کوشش تو کرتا جا رہا ہوں لیکن ایک سمجھ میں یہ بھی آتا ہے کہ جب ہمیں بھی کسی نعمت سے فائدہ اٹھانے کا موقع اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ آتا کرے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کوئی نہیں جانتا اللہ اللہ اب دیکھیں ایک تو ہے شکر ادا کرنا ٹھیک ہے مقصد یہ تھا کہ بندہ نعمتوں کے بعد شکر ادا کرے جہاں شکر آتا ہے وہاں تکبر ختم ہو جاتا ہے ماشاء اللہ لوگ جو ہے نعمتوں میں اتنے مستبرک ہوتے ہیں کہ شکر کو بھول کر تکبر کی طرف آ جاتے ہیں اللہ اللہ اپنی جو نعمتیں اللہ نے انہیں دی ہیں اس پر تفاخر کرتے ہیں تکبر کرتے ہیں دوسروں کو حکیل جانتے ہیں تو اصل چیز یہ کہ انسان شکر ادا کریں تھوڑا سا مفتی صاحب شکر کیونکہ یہ سمجھ لئے معاشرتی ایشو ہے اگر تھوڑا <tose> آپ شکر پر بھی کلام فرما دیں تو صرف جو نعمت ملی یہ اللہ کی हम... طرف سے اللہ کا دیا ہے بندہ یہ سمجھے کہ یہ کسی وقت بھی جا سکتی ہے اللہ کی نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہیں مطلب زبان کے ساتھ ساتھ کی اس طرف شکر جو ہے دلی کیفیت کا نام ہے اللہ اللہ اللہ ماشاء یہ تو صرف ریفریشمنٹ اب کھانے کا بھی اہتمام ہوگا رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں لیسنا تاکہ کو کھانے کا اہتمام کرے اور اس زمانے میں آج بھی گاؤں جات میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی مہمان جاتا ہے تو کچھ جانور ذبح کر دیتے ہیں بہتر بھی ذبح کر دیتے ہیں ٹھیک دکانیں تو گاؤں جاتوں میں ہوتے ہی نہیں ہیں थीक تو وہاں ایک اسلوب ہوتا ہے قبائلی علاقوں میں آج بھی تو اب وہ جانور کی طرف لب اچھا نبی اکرم علیہ سات السلام نے ارشاد فرمایا لا لات بہن اے مالک دودھ والے جانور کو زبان کرنا اللہ اللہ کیوں زبان کرنا یہ اس لیے تاکید فرمائی کہ یہ نہ کے دودھ والا جانور یہ متوقع فرمائے وہ ان کو سب سے اچھا لگے اور ان کے گھر والے اور بچے اس کا دودھ پیتے ہوں یہ گھر والے تکلیف میں آ جائیں گے بالکل ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک یا یہ وجہ تھی کہ ممکن ہے جانور کے چھوٹے بچے ہوں اچھا اچھا وہ تکلیف میں شفقت مطلب ایک واقعہ ہے اور کیا کیا بہرحال انہوں نے ایک بھیڑ یا ایک بکری جو ہے وہ ذبح فرمائی کھانا تناور فرمایا اب آپ علیہ سات السلام کسی کا احسان تو رکھتے نہیں ہیں اللہ اللہ جاتے ہوئے پوچھتے ہیں اللہ کا خادم ان کیا کوئی خادم وغیرہ ہے تمہارے پاس کیونکہ آپ نے دیکھا کہ خود پانی بھر کر لے کر آئے دور صحیح صحیح اور بہت جو ہے محبت والے صحابی ہیں ماشاء اللہ اور آپ نظر احمد فرمائی ان پر ماشاء اللہ انہوں نے آج کی لا یا رسول اللہ میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے آپ نے سمجھا ٹھیک ہے کچھ جنگی قیدی آئے تو تم میرے پاس آئیے گا تمہیں خادم دیا جائے گا اچھا اچھا ماشاءاللہ اللہ بہرحال ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ قیدی وغیرہ آئے اور دو غلام تھے تو ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ رسالت سے وہ عطیہ اور تحفہ لینے کے لیے حاضر ہوئے ماشاءاللہ آپ علی سات الحم نے فرمایا دو غلام ہیں ان میں سے جو چاہے لے جاؤ ایک ٹھیک آپ نے اختیار دیا اختیار دیا جو چاہے ایک لے جاؤ یہاں بھی فیاضی کی جھلک ہے جی ہاں جو لیکن یہ بھی صحابی ہیں اللہ اللہ فیاضی ان کا شیوا ہے ادب ان کا شیوا ہے ماشاء اللہ یہ اردگزار ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ان دونوں میں سے ایک کو اختیار فرما دیں ماشاء اللہ ادب یہی ہے ٹھیک آپ ہی منتخب فرما دیں اب نبی اکرم علیہ السلط السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں جی مطلب زندگی کے اندر ہم جو چیز آپ ارشاد فرما رہے ہیں اس کو یکسر جی ہم بھولے ہوئے ہیں اچھا اور ہم اپنی زندگیوں میں اس بات کا دھیان کتنا رکھتے ہیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے جی دو غلام تھے دونوں نظر آ رہے تھے صحیح ان کے سامنے تھے لیکن انہوں نے اپنا معاملہ نبی اکرم علیہ الات السلام پر چھوڑ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے بہتر سمجھیں وہ ایک دے دیں آپ علیہ اللہ فرماتے ہیں المستارمستشارم تمن تم نے تو مجھ سے مشورہ طلب کر لیا ہے اللہ اللہ اور جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ مشورہ اس کے ذمہ ایک امانت ہو جاتا ہے اللہ ساری دنیا کے مدنی چینل کے ناظرین کی پر حکمت کلام یعنی یہ جملہ بھی ماشاء اللہ مفتی صاحب جس سے مشورہ لیا جائے وہ اس کے پاس ایک امانت, امانت ہو اب اس کے ذمے ایک فریضہ بڑھ گیا ہے کیونکہ کہا جسے بہتر سمجھیں وہ فرما دیں عطا تو اب آپ علیہ السلام وہی وہ دیں گے جسے آپ بہتر سمجھتے ہیں تو ہم روزمرہ اپنے معاملات میں دیکھیں کہ دنیا داری کے اندر بھی اور دین داری کے اندر بھی دنیا داری میں کیا ہوتا ہے یار میں اس مارکیٹ میں دکان لے لوں صحیح اب وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ مارکیٹ میں آئے گا نا امیر ہو جائے گا اس کو وجہ نہیں نہیں نہیں لے غلط مشوع دے گا خیالت ہے ٹھیک ہے دل میں چور رہے تو یہ خیالات ہے یہ بھی اسی طریقے سے ایک بندہ جو ہے وہ مشاہ طلب کر رہا ہے آپ کو پتا اس میں کوئی فائدہ ہے نہیں اس کا جنگ بنایا جانے میں بہت فائدہ ہے بہت فائدہ ہے ایک شخص ہے اس کی زندگی کا ایک پلان ہے اور وہ اس کے مطابق چل رہا ہے اب ایک شخص کہتا ہے کہ نہیں نہیں آپ یوں نہیں یوں چلے جاؤ بہت فائدہ ہوگا بہت فائدہ ہوگا تو دیکھیے جب کسی کو آپ مشورہ دے رہے ہیں تو آپ نے وہی مشورہ دینا جو صاحب ہے درست ہے صحیح جس میں زیادہ فائدہ ہے خاص طور پر اس وقت جب آپ کے سپرد مشورہ کر دیا گیا کہ آپ فرمائیں مجھے کیا کرنا چاہیے یہ اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے یہ بالکل ماشاء اللہ یعنی اسلام کے اندر ایک نظام ہے تو اس مقامات میں کروں گا کہ مشورہ کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے ماشاء اس کے طریقے اس کے اسلوب بیان کیے گئے ہیں اور پورا ایک کلام ہے اسلام کے اندر مشورے کی بڑی اہمیت ہے ماشاء اللہ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں نا کہ مشورہ طلب کیا جاتا ہے اسی لیے تو جس سے مشورہ طلب کیا جائے اس کو باؤنڈ کیا گیا ہے ماشاء اللہ زبردست ناقص وائریں دینی جو سچ ہے وہی آگے بڑھانا ہے مطلب جو اچھا اگر مستی صاحب مثال کے طور پر میں میری ذہنی صلاحیت اتنی زیادہ نہیں ہے میری نظر میں آپشن نمبر بی سب سے بیسٹ ہے اور میں وہی ریکمینڈ کر رہا ہوں لیکن حقیقت آپشن نمبر اے سب سے اصل میں ہے رائے مطابق یہ ہے ٹھیک جھوٹا تو نہیں ہے وہ بری ذمہ ہوگا بریظہ ہو گیا جزاک اللہ خیر جزاک اللہ نقطہ جی ہاں جی ہاں جی ہاں وہ اور زیادہ جو ہے وہ مطلب کہ انٹرسٹنگ ہے دلچسپ اور شاء اللہ حکمتوں بھرا ہے ساری باتیں حکمتیں بھری ہیں سارے اکالسات کی سیرت کی ایک جھلک ہے اب آپ نے کس چیز کو معیار بنایا ان دونوں غلاموں میں سے ایک غلام کا انتخاب کرنا کرنا ہے اب معیار کس چیز کا بنایا ہے کرائٹیریا کیا ہے جی ہم اپنے آپ کو دیکھیں صحیح بالفرض ہم سے پوچھا جاتا کہ بھائی یہ دو من میں سے کس کو لیا جائے تو کوئی کہتا کہ یہ ذرا تیز سراور ہے اس کو لے جاؤ کما کر دے گا ٹھیک ہے کوئی کہتا ہے بھولا بھلا ہے کچھ نہیں کہے گا جو مرضی کام لیتے رہنا نا کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہر ایک کی سوچ ہر ایک کا معیار لیکن ہمارے لیے مش راہ ہے معیار مصطفیٰ آپ علیہ السلاط السلام عمدگی افضلیت اور بہتری کا معیار کسے بیان فرما رہے ہیں جی جی تو آپ نے فرمایا کہ یہ دو غلام جب سے آئے ہیں ان میں سے ایک کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اللہ اللہ, اللہ یہ والا غلام تم لے جاؤ ماشاء اللہ پتا یہ چلا کہ کسی کی عمدگی اور بہتری کا جو پہلا معیار ہے وہ پرہیزگاری اور تخوا ہے ماشاء اللہ, اللہ یعنی آپ بڑے ایکسپرٹ کو لے آتے ہیں بڑی اس کے اندر جو نا وہ کوالٹی ہیں کام کرنے کا ماہر ہے لیکن دیانت نہیں ہے اس کے اندر ہاں جو ہے وقت پر نہیں آتا کام جہاں چاہتا ہے سچائی چھپا کر کچھ اور بیان کر دیتا ہے صحیح. اپنی جو ہے وہ کمزوری پردہ پر پانا اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے امانت ہی نہیں ہے صحیح تو اب کیا اس کی تو بلکہ پرفارمنس صلاحیت فضیلت کسی کی برتری کسی کی عمدگی اور بہتری کا ایک معیار بیان کیا گیا ٹھیک قربان جائیے نبی اکرم علیہ السات کے جو ہماری تربیت فرما رہے ہیں کہ ایک کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا یہ غلام تم لے جاؤ ماشاء اللہ اور چلتے چلتے آپ علیہ الات السلام نے فرمایا معروف ہے میں تمہیں یہ وسیع کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا اللہ اتر، اللہ اتر بھلائی سے پیش آنا, اللہ اتر. اللہ اتر. سے پیش آنا تھی, تھی. اب حضرت ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت سے یہ تحفہ لے کر چل پڑے ہیں اپنے گھر کی طرف ٹھیک ہے گھر پہنچتے ہیں اپنے زوجہ کو خوشخبری سناتے ہیں کہ سرکار علیہ فات السلام نے ایک نیک غلام ہمیں دیا ہے ماشاء اللہ اور یہ بھی فرمایا کہ اس بلائی کرنا ہے اب ان کی زوجہ نے کیا کیا, کیا, کیا, کیا صحیح کہ اچھا پیارے اکا علیہ صلاد السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ بھلائی سے پیش آیا جائے جی جی اب سرکار علیہ صلاحت السلام کی بات پر عمل کرنے کا معیار دکھے ٹھیک کہ نبی اکرم علیہ سلاۃ السلام کی اطاعت میں یہ استاد انتہا درجے کو پہنچ کر عمل کرتے تھے جان نہیں چھڑاتے تھے اللہ اللہ صرف جو ہے اوپر اوپر سے عمل نہیں کرتے تھے یہ کوشش کرتے تھے کہ آپ علیہ السلاط والسلام کا یہ فرمان ہے اور اس فرمان پر ہم کامل طریقے سے کس طرح عمل کر سکتے ہیں ماشاء اللہ اچھا بھلائی کا اچھا فرمایا ہے تو اس غلام کے ساتھ بھلائی کی بسائی جھڑتی ہو سکتے تھی اس سے تھوڑا کام لیا جاتا اس پر جو ہے وہ اچھے اس کو کھانا اور لباس کیا جاتا اس کے ساتھ اس میں سے پیش آیا جاتا بلا شبہ یہ بھی بھلائی کی ہی صورتیں تھیں لیکن اس زوجہ کے اس پاکیزہ سوچ رکھنے والی بیوی کے قربان جائیے اللہ اللہ وہ کہتی ہیں اپنے شوہر کو یہ ہوتا ہے ایک دوسرے کا سہارا ماشاءاللہ اللہ نہیں ہماری گھروں کی عورتیں دنیا داری کے معاملات کے اندر شوہر کا ذہن بناتی ہیں صحیح شہر کو موٹیویٹ کرنا چاہیے یہ چیز ہونی چاہیے گھر میں یوں ہونا چاہیے یوں ہونا چاہیے صحیح صحیح بے بے ہاں اور جہاں نیکی کی بات آئے تو وہ وہی اور کوتا ان کا مطلب شعار ہوتا ہے لیکن یہ صحابیات کا طرزمل دیکھیے دیکھ یہ دیکھ دیکھ دیکھ اپنے دیکھ شوہر کی معاونت نیکیوں میں کر رہی ہیں نبی علیہ السلام کی اطاعت گزاری کیسے کرنی ہے اس میں ان کا بڑکا ساتھ دے رہا ہے یہ بھی کہتی ہیں جب آپ علیہ سلاۃ السلام نے بھلائی کا فرمایا ہے پھر اس کے ساتھ تو بلائی یہ ہے کہ ہم اسے اللہ کے لیے آزاد کر دیں اللہ سب سے زیادہ اس کے لیے بھلائی, بھلائی یہی ہے شور نے کہا اس سے بڑک اور کیا ہو سکتا ہے اللہ اس غلام کو آزاد کر دیا گیا ماشاء اللہ تو یہ تھا ایک یہ تھی آج کی ایک حدیث ماشاء اللہ اسے امام ترمیزی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کتاب وزاد میں بیان فرمایا بخار ترمیزی کے کتاب وزاد میں بیان فرمایا اب اس سے سبق کیا سیکھنے کو ملا جی جی ہے ٹائم کتنا ہے ٹائم ہے مفتی صاحب اب تقریباً ہمارے پاس ہوں گے ٹو سیونوسٹ اب اس سے سبق کیا سیکھنے کو ملا پہلا سبق تو یہ سیکھنے کو ملا کہ یہ جو ایک واقعہ ہے اس میں آخر میں ایک واقعہ اور ایڈ ہو گیا ہے جب وہ غلام لینے اس کے بعد سے ایک نیا ٹائم آیا ٹھیک لیکن اس پورے واقعہ کے اندر جو شاید چند گھنٹوں پر مشتمل ایک واقعہ ہے اس کے اندر ہمیں اللہ کا ذکر ماشاء اللہ شکر ماشاء اللہ آخرت کی فکر ماشاء اللہ تربیت ماشاء اللہ تعلیم ماشاء احسان اللہ اللہ یہ چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں اللہ اگر ہم غور ہم کریں ہمارے بھی دو تین گھنٹے کیا دو چار دن گزر جائیں تو ہماری اصل چیزوں ہوتی سوچ ہماری طبیعت کے اندر کیا ایسی چیز ہے کہ ہم چیزوں کو اس نظر سے دیکھیں نعمت ملنے پر کیا ہم شکر ادا کرتے ہیں, ہیں آکرت کی فکر کرتے ہیں وہ کسی کے گھر جائیں تو اس کا بھی خیال کرتے ہیں اللہ کے زیادہ جو جب لائے تو زیادہ کیوں لے آئے ٹھیک ہے جب وہ جانور جب کرنے چلے ہیں تب بھی آسان ماشاء اللہ کے ساتھ ان کو جو ہے وہ کہا گیا کہ دودھ والا جانور نہ لیا جائے جانوروں کے ساتھ بھی بہلائی گھر والوں کے ساتھ بھی بہلائی جاتے ہوئے جو ہے وہ ایک تحفہ دینے کا مدعا سنایا گیا تو یہ سنجھیے کہ یہ ایک واقعہ جو چند گھنٹوں پر مشتمل ہے سیرت نبوی سے منتخب ایک جھلک ہے بہت کچھ سکھاتا ہے ماشاء بہت کچھ سکھاتا ہے میرے ذہن میں ایک آئیڈیا یہ بھی آ رہا ہے مفتی صاحب کہ یہ ایک ہی حدیث شریف جو آپ نے بیان کی اس سے ہمیں خانگی معاملات کے معاملے میں بھی رہنمائی مل رہی ہے جو گھریلو معاملات ہیں اور معاشرتی جو معاملات ہیں حسن معاشرت ہیں اس کے بارے میں بھی میں یاد کر رہا ہوں کہ یہ تو ایک پہلو ہے نا کہ جی شب و روز جب گزریں تو ان کی بنیاد نس پر نہیں ہونی چاہیے اللہ اللہ ان کی بنیاد پاکیزہ سوچ پر ہونی چاہیے پاکیزہ بنیاد ہو یہ ضروری ہے ما شاء اللہ دوسرا سبق ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ سرکار علیہ السلام کی جو سیرت ہے جی جی وہی ہمارے لیے مشہور ماشاء اللہ دیکھیے ہم زندگی میں مختلف مواقع پر کسی چیز کا کوئی معیار ہمیں بیان کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اب کس چیز کا کیا معیار بین کی کیا جائے کسی چیز کے انتخاب کے وقت کیا فارمولہ ہونا چاہیے کیا ایک معیار ہونا چاہیے ایک انسان ہر آج تو ہر ایک شخص معیار بیان کرنے چلا ہے کوئی مفقیر کے نام پر کوئی دانشور کے نام پر کوئی رائٹر کے نام پر جسے دیکھو وہ ایک الگ معیار بیان کر رہا ہے थीक نہیں थीक ہمارے لیے یہ معیار صرف ایک ذات ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مقرر, مقرر کس کیا اس پر بھی ذرا کلام ہو جائے کہ قرآنی اتیو اللہ, و اتیو رسول اللہ اللہ و کے کی اطاعت کرو تو اس معیار کو سیکھنے کے لیے سیرت رسول معاپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا ہمارے لیے بےحد ضروری ہے ماشاء اللہ اس سیرت کے جب گوشوں کو ہم دیکھیں گے اس کے پہلوؤں پر جب نظر کریں گے تب ہمیں سیکھنے کو ملے گا جی جی تیسرا نقطہ یہ ہے ادب صحبت جو ہے صحبت جی جی یہ بہت کچھ سکھاتی ہے یہ حضرات صحابہ نبی اکرم علیہ السلام کی جب صحبت میں رہتے تھے تو یہ حکمت و دانائیوں کے پھول سیکھتے تھے اللہ اب اللہ ہر شخص کے اندر معیارات نہیں ہوتے نیک لوگوں کی صحبتیں ہیں وہ بہت کچھ سکھاتی ہیں اللہ ان کے پاس کچھ دیر رہا جائے کچھ دیر بیٹھا جائے کچھ گھڑی ان کے ساتھ گزارے جائے تو بندہ بہت کچھ سیکھ جایا کرتا ہے اللہ تو اللہ یہ ایک واقعہ اور ایک حدیث تھی اور اس سے حاصل ہونے والے سبق تھے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ خراً مفتی صاحب نے فرمایا کہ نیک لوگوں کے ساتھ جو وقت گزارا جاتا ہے بہت مدنی پھول سیکھنے کو ملتے ہیں لرننگ ہوتی ہے امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں اس موقع پر قاری صاحب پر تشریف لائے ہوئے ہیں بدریا مدنی چینل ان کے ساتھ یہ وقت گزار کر دیکھیے اور پھر دیکھیے کہ کیا کچھ لرننگ ہوتی ہے اور کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے صلو علی الحبیب اللہ تین انا محمد